بندہ منشیا چہرہ ابراہیم اسی کی راہ پر چلنے والوں میں اسی کی جماعت میں سے اسی کے حزم میں سے ابراہیم تھے یعنی یہ کہ جو نسل چلی ہے آگے تو حضرت ابراہیم بھی جو اٹھے ان کی حضرت سام کی اولاد میں سے حضرت سام کی اولاد میں قوم عاد بھی ہے اسی میں پھر قوم سبود بھی ہے اور بھی اقوام ہے سیمیٹک ریسز جتنی بھی ہے لیکن یہ کہ شہر ار میں جو موجودہ جو عراق ہے اس کے بہت جنوبی علاقے کے اندر یہ شہر تھا جس کے اب کنڈرات برامد ہوئے ہیں وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی حضرت نوہی کے طریقے پر توحید پر چل رہے ہیں اس جار اب بقلب سلیم جبکہ وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوا قلب سلیم کے ساتھ اب یہاں وہ حکمت سمجھ لیجئے کہ میں نے جو بارہ آرز کیا ہے کہ ایک فطرت سلیمہ اور ایک عقل سلیم یہ دو چیزیں ہیں اور فطرت کا تعلق کیونکہ روح سے ہے اور روح کا مسکن قلب ہے تو آپ اسے فطرت سلیم کہیں یا اسے کلب سلیم کہیں وہ ایک ہی بات ہے کلب سلیم اپنی اصل حقیقت پر اصل, حیث، اصل جو حیث اس کی حیث پر باقی ہو پرورتی نہ ہوئی ہو اس کی فطرت اس پر پردے نہ پڑ گئے ہوں خد و خال جو ہے وہ اپنی اصل سلامتی کے ساتھ باقی ہو اور پھر اس کو کہتے ہیں صوفیاء سیر اللہ اس جا رب میں سلیم کلب سلیم ہے وہ اللہ کی طرف آگے بڑھتا ہے اور عقل سلیم کی روشنی میں وہ پھر پہنچتا ہے توحید تک اور توحید کے بعد ماعد تک جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ کیا کہ سورہ فاتحہ در حقیقت اسی مقام پر کھڑی ہے کہ ایک انسان کے جو کلب سلیم اور عقل سلیم کی رہنمائی میں توحید اور ما تک پہنچ گیا ہے اور اب وہ یہ بھی جان گیا ہے کہ اصل طریقہ زندگی گزارنے کا یہی ہے کہ اللہ کی بندگی کی جائے اس ایک خدا کی بندگی کی جائے اب وہ سوال کرتا ہے وہ بندگی کیسے کروں جیسے میں نے آپ کو بتایا مکہ میں ایسے لوگ موجود تھے حضرت سعید زید جو ہے کہ جو بہنوئی تھے حضرت عمر بالخطاب کے رضی اللہ تعالیٰ کے جو والد تھے زید وہ مباحد تھے اور کعبے کے پردے پکڑ پکڑ کر دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ بصرت یہ پوجنا چاہتا ہوں تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں لیکن نہیں جانتا کیسے کروں بات ہے اس لیے ایک دن سے یہ ہے اصل میں سورہ سورہ فاتحہ کا جو نظم ہے کہ وہاں تک تو پہنچ گئے الحمدللہ رب العالمین الرحمٰن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد یہاں تک تو انسان پہنچ گیا لیکن آپ بندگی کیسے کریں ایاک نستعین ای آستا المستقیم اس بندگی کے لیے تیری مدد چاہیے توفیق بھی تیری ہو اور ہدایت بھی تیری جانب سے ہو دو چیزیں ہمیں ملیں گی تو ہم تیری بندگی کا حق ادا کر سکیں گے جار بہ بل سلیم اس قال علیہ ابھی و قوما یاد کرو جبکہ انہوں نے کہا اپنے قوم سے اور اپنے والد سے یہ کن چیزوں کو آپ پوچھتے ہیں افقن علیہ اللہ توری دون کیا اللہ کے سوا یہ آپ کے من گڑت قسم کے عفق ہے یہ تو گھڑ گھڑی ہوئی چیزیں ہیں جن کو کہ اللہ کے خلاف اللہ کے سوا آپ نے گھڑ لیا ہے آپ ان کو چاہتے ہیں وہ محموب اور مطلوب ہو گئے توری دون اب دیکھیے یہ وہی ہے طالب محمد مطلوب کس کا طالب بھوک مطلوب کون تھا تمہارا یہ تمہارے مطلوب ہے فما برب تو تمہارا کیا گمان ہے اس ہستی کے بارے میں جو تمام جہانوں کی مالک ہے اور پروردگار نگار ہے فنظر تم سمجھ ڈوم پھر انہوں نے ذرا ایک نگاہ ڈالی ستاروں میں گویا نے یہ تاثر دیا کہ یہ ستارہ شناسی کے ذریعے سے کچھ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں اور پھر کہا فقال امی ثقیم میں تو بیمار ہوں یا بیمار ہونے والا ہوں میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے یا یہ کہ مجھے اندیشہ ہے کہ مجھے بیماری آنے والی ہے اصل میں وہ جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں یہ مضمون آ چکا ہے دو مرتبہ پہلے قرآن میں کہ بدھ پرستی بھی تھی وہاں اور ستارہ پرستی بھی تھی اور کوئی ایسا ان کا سالانہ کوئی ستارہ پرستی کا جشن تھا جیسے جنم اشٹمی کا میلہ ہوتا ہے ہندوؤں میں کہ سب کے سب شہر سے باہر نکل کر کسی ستارے کی پرست کیا کرتے تھے تو جب وہ دن آیا ان کا تو سب کے سب چلے گئے حضرت ابراہیم نے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے میں, میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جا سکتا اور پیچھے رک گئے نے ذرا ستاروں میں نگاہ دوڑائی اور کہا, کالا ان شکیم میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا میری طبیعت جو ہے خراب ہونے والی ہے فتح بد میرین تو وہ اسے چھوڑ کر وہ چلے گئے پیٹ بوڑ کر چلے گئے اور جا کر انہوں نے وہ اپنا جو بھی جشن تھا جو بھی پوجا پاٹ تھی وہ کی فراغ الاگ اٹھنا وہ ان کے معبودوں میں فقال اللہ تا کلون اب وہاں غائبات حلوا مانڈا رکھا ہوگا متوں کے سامنے چڑھا چڑھے ہوئے ہوں گے تو حضرت عبراز پوچھتے ہیں کیا ہوگئے آپ حضرات کو کھاتے کیوں نہیں اتنا وہ کیوں نہیں فرماتے یہ جو کچھ آپ کے پوجنے والوں نے لا کر نظرانہ رکھا ہوا ماں اور کیا بات ہے بات بھی نہیں کرتے جواب بھی نہیں دیتے پھر ایک ضرب کے ساتھ پل پڑا ان پر ایک ضرب کے ساتھ اپنے دخنے ہاتھ سے پوری قوت سے تو اک بلولہ باقی تفاصیر کو قرآن درمیان میں چھوڑ جاتا ہے اب وہ سب کے سب چورا ہو گئے ایک کو چھوڑ دیا صرف جو سب سے بڑا تھا اب اس کے بعد جب وہ لوگ آئے ہوں گے اور قیامتیں سمرا جی بلکہ کبرہ وہ تو اس وقت ہو گئی ہوگی شہر کے اندر کہ ہمارے یہ معبودوں کے ساتھ کیا, کیا, کیا؟ کس نے کیا فون تو گھبراہے ہوئے دوڑے ہوئے ان کی طرف آئے خالہ تابود ماتاحیت اب انہوں نے پھر اب ان کے ساتھ مباحثہ کہہ لیجئے مناظرہ کہہ لیجئے بغیر کسی خوف کے اتابدون ماتا الحتون کیا آپ لوگ پوچھتے ہیں ان چیزوں کو جن خود تراشتے ہیں اپنے ہاتھ سے یہ آیت بھی حکمت قرآن اور فلسفہ قرآن کے اعتبار سے بہت اہم ہے جبکہ اللہ نے تمہیں بھی بنایا ہے اور تمہارا عمل جو ہے اس کا بھی پیدا کرنے والا اللہ ہے اس پر اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان کاشی میں عمل تو ہے خالط عمل نہیں ہے یعنی میں نے ارادہ کیا کہ میں یہ پیالہ اٹھاؤں اس ارادہ کرنے کا معاملہ تو میرا ہے اور اسی کے بنا پر اگر یہ ارادہ ایک ہے تو جزا اور غلط ہے تو سدا باقی یہ اٹھا سکنا اس کا یہ میرے بس کا روگ نہیں ہے جب تک کہ اذن رب نہ ہو اس لیے کہ نہ معلوم کتنی فورسز آف نیچر ہیں جس میں انوالڈ ہیں کتنا پریشر ہوا کا اس کے اوپر ہے پھر یہ کہ میرا اپنا جسمانی نظام جو ہے کہ میرے دماغ کا فیصلہ میرے ہاتھوں تک کنوے کرنے والے جو وہ الیکٹرک وائر ہیں اندر وہ وائرنگ میں کوئی گڑبڑ ہو جائے کہیں لیکن یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں تو اعمال کا خالق اللہ ہے قاسم انسان ہے اللہ خلا کا کم وہ ماتا یہاں خاص طور پر یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ تم نے تو راشے ہیں نا یہ تو تم جو کچھ کرتے ہو اپنے ہاتھوں سے تمہارے جو اعمال ہو تم کا خالق بھی اللہ ہے کالمن بْنُ الحو منیاں فالکوف الجہیم انہوں نے کہا اس کے لیے ذرا ایک بڑی بڑا الاؤ بناؤ بڑی عمارت تعمیر کرو اور پھر اس کو ایک جہنم کے اندر جھونک دو آگ کے اندر ڈال دو فاراد بھی کہ اس کے ساتھ اس پر ایک داؤ آزمایا تھا لیکن ہم نے انہیں کو کر دیا نیچے یعنی وہ شکست کھودا یہ میں اس کی ودا کر چکا ہوں پہلے کہ داؤ کون سا تھا یہ داؤ یہ تھا کہ یہ تھی کہ اب جہرال الاؤ بن رہا ہے اس میں آگ دیکھائی جا رہی ہے تو حضرت ابراہیم کے علم میں آ رہا ہے یا ہو سکتا ہے دیکھ بھی رہے ہوں تو انہیں توقع یہ تھی کہ یہ سارا نشا ان ہو جائے گا جب یہ دیکھیں گے آگ کو اور جب گرانے لگیں گے تو فوراً تعلیم ہو کر اور ہماری جو بھی ہمارے عقائد ہیں انہیں واپس آ جائیں گے اس لیے کہ یہ آسان کام نہیں یہ ان کی چال تھی کہ یہ آ کر ان کے چودہ تبق روشن ہو جائیں گے جب آگ کے کنارے پہ لا کے ان کو کھڑا کیا جائے گا لیکن وہ تو بے خطر کود پڑا آتیش نورود میں عشق عقل ہے محب تماشائے لب بام ابھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کچھ کیا اور پھر اللہ نے گلو گلزار بنا دیا اس آگ کو تو وہ لوگ جو ہیں نہایت ناکام اور خائب و خاصر ہوئے وقال اعلی ذاہب اللہ ربنی سیاح دین اور حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں وہ مجھے ہدایت دے گا یعنی راستہ بتائے گا یعنی اب ہجرت کر رہے ہیں یہ قانون ہے جب کسی نبی رسول کے قتل پر آمادہ اور جائبات ہے کہ آمادگی سے کیا آگے بڑھ کر انہوں تو آمادگی سے بھی آگے نکل گئے اپنی طرف سے تو ڈال ہی دیا نا اللہ نے بچا لیا اور بات جیسے کہ یہودیوں نے حضرت مسیح کو تو اپنے طور پر تو سونی پر چڑھا دیا اللہ نے جو کیا وہ علیحدہ بات ہے اللہ نے موضے کے طور پر ان کو آسمان پر اٹھا لیا قال اینی میں تو اب اپنے رب کی طرف ہجرت کروں گا اور میں وہ مجھے راستہ بتائے گا میں جاؤں کہاں رب حبلی بن سال بہت لمبا راستہ انہیں لینا پڑا ہے اس لیے کہ یہ عراق اور شام اور فلسطین کے درمیان بہت بڑا صحرا ہے درمیان میں یہ زیادہ تر جو شرط اردن کا پورا علاقہ بہت زبردست صحرا ہے یہ تو ادھر سے کوئی جا ہی نہیں سکتا تھا وہ تو وہی جو دریا کے ساتھ ساتھ جو ہے فرات کے ساتھ ساتھ ہوتے ہوئے اوپر گئے ہیں ہاران کا علاقہ ہوتا تھا شمالی شام کا علاقہ پھر سے پھر نیچے اترے ہیں اور فلسطین کے علاقے میں پہنچے بہت لمبا سفر کرنا پڑا بکالا ربی سیاح دین رب ح سال ہی اور اب دل سے ایک دعا نکلی پرور دگار مجھے عطا فرما کوئی نیک بیٹا سالح بیٹا ہبلی مجھے دے بش دے بس ہو حلیم تو ہم نے اسے ایک ایسے بیٹے کی مشالت دی جو حلیم ہے اس لفظ حلیم کے بارے میں ایک بات بہت نوٹ کر لیجئے یہ قرآن مجید میں صرف اللہ کے لیے آیا ہے یا صرف دو اشخاص کے لیے حضرت ابراہیم کے لیے اور حضرت اسماعیل کے لیے تیسری کسی جگہ پر کسی شخصیت کے لیے حلیم کا لفظ نہیں آیا کل تین مرتبہ آیا ہے غیر اللہ کہ باقی تو اللہ کے لیے حلیم تو وہ تو ہی ہے بار, بار بار آ رہا ہے بار بار آ رہا ہے لیکن اللہ کی یہ شان وہ ہے کہ جو گویا کہ زیادہ عام نہیں ہے لوگوں کے اندر ورنہ یہ کہ کچھ نہ کچھ اکثر ہر چیز کا اللہ کی صفات کا لوگوں میں ہے لیکن علم جس کو کہتے ہیں حضرت ابراہیم کے لیے دو مرتبہ اور حضرت اسماعیل کے لیے یہاں غلامن حلیم اس کے مقابلے میں حضرت اسحاف کے لیے دف جاتا ہے غلامن علیم علیم اور حلیم اس کو اچھے طرح نوٹ کر لیجیے ایک میں علم زیادہ اور انہیں سے پھر آگے جو ہے نبور کا سلسلہ چلا ہے اور ایک میں علم زیادہ وہ حضرت اسماعیل فلما بلگا ماحوسا یا کالا یاب انی ارا فلم میں انی اسباہوں کا فض الباز پھر جب وہ پہنچے اس عمر کو کہ ان کے ساتھ بھاگ دوڑ کر سکیں ان کے کام میں ہاتھ بٹا سکیں کالا یاب الیا انہوں نے کہا ہے میرے بیٹے میں تو دیکھ رہا ہوں اینی ارا شہر مزارے ہے کہ تین دن ہو گئے مجھے دیکھتے ہوئے خواب دیکھ رہا ہوں ایک ہی خواب میں نیند میں دیکھ رہا ہوں انی اسباہوں کا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں فنظر ماضا ترا تو دیکھو تمہاری رائے کیا ہے تمہارا کیا خیال ہے کالا فل ماتوبر یہ ہے ان کا حلم انہوں نے کہا فوراً باجان کر یہ جس چیز کا آپ کو حکم ہو رہا ہے انہیں معلوم ہے کہ میرے والد نبی ہے اور میرے والد کا خواب وہی ہے وہ کوئی ایسا خیال نہیں ہے کہ جو من گڑپ خیال ہو یا کسی شیطان کی طرف سے کوئی ان کو جو ہے اس طرح کی چیز جو ہے وہ دکھائی جا رہی ہو تو انہوں نے کچھ نہیں کہا بجان پتہ نہیں سوچیے تو صحیح ہے خواب باقی خواب صحیح ہے سچا ہے کیا ہے نہیں کچھ نہیں یا بت فرمات مات عمر سطجی ان شاء اللہ انشاء انشاءاللہ آپ مجھے پائیں گے صبر کرنے والوں میں یہی میں سمجھتا ہوں کہ ان کا وہ رویہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ حلیم کا خطاب اللہ تعالی کی طرف سے انہیں ملا ہے یہاں یہ بات بھی نوٹ کر دیجیے کہ یہود نے بڑی زبردست کوشش کی ہے تورات میں تحریف کرنے کی کہ ضبی اللہ حضرت اسماعیل کے بجائے حضرت اسحاق کو قرار دیا جائے جگہوں کے نام بدل دیے ہیں فلسطین میں بھی ایک جگہ کا نام مریہ رکھ دیا ہے مروا جیسے مروہ کے اوپر قرمان گاہ تھی وہ مریہ وہاں بنا دیا ہے وہاں بھی ایک مکہ بنا دیا وادی بکا وادی بکا وہ بکہ, بکہ جس لیے کہ مکہ جو ہے وہ وادی مکہ تھی جس میں کہ یہ اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم کو وہ جگہ بتائی کہ یہ ہے بیت اللہ کا مقام اور یہ کہ عجیب بات یہ ہے کہ بعض ہمارے مفصرین بھی ان کے اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو گئے اور یہ کہ ضبی اللہ جو ہیں وہ حضرت اسماعیل نہیں بلکہ حضرت اساق ہیں غالباً اگر میرا حافظات ہو کر نہیں کھا رہا تو تبری اس مغالطے میں مبتلا ہو گئے بہت بڑے و فصل تھے تو اس پر جو کتاب لکھی مولانا حمید الدین فراہی نے عربی زبان میں وہ بہت مارکے کی کتاب تھی اور رائے و فی من فیمن ہوا ضمی کون ضبی ہے اس کے بارے میں صحیح رائے عربی زبان میں لکھی اس کا ترجمہ مولانا اصلاحی صاحب نے کیا تھا وہ ہم نے شائع کیا تھا جمن خدام قرآن کے تحت غالبت اب بھی کہیں ہوگا لیکن وہ کتاب اتنی دقیق ہے اتنی مشکل ہے عام ذوق کی نہیں ہے اس لیے میں نے ایک مرتبہ بہت سی وہ شائع کر لی تھی وہ بہت عرصے تک پڑھی نہیں پھر اس کے پڑھنے والے بھی نکلے کالا میری اراف انمنا تلا کال یابت افال ماتوم اور سطح دونوں ان شاغاہوں میں فلما اسلما فلما اسلما <لِلْجَبِيل> تو جب جب ان دونوں نے فرما برداری کے روش اختیار کر لی اور حضرت ابراہیم نے اسماعیل کو لٹا دیا پیشانی کے بل کے تاکہ چہرہ سامنے نہ ہو بجائے سامنے وہ چلانے کے چھری اس گدی پر چلانے کی کوشش کی وہ نہ دینا وہ یا اور ہم نے پکارا ہے ابراہیم کا صدق کر دو تم نے تو اپنا خواب سچا کر دکھایا ان نا کا ہم اسی طرح اپنے محسن بندوں کو بدلہ دیتے ہیں انحضا لہو البلا المبین یقین بہت بڑی آزمائش تھی یہ شاباش کی حد ہے کہ ممتحم یہ کہے اس سے کہ جس کا امتحان دے رہا کہ بھائی امتحان بڑا سخت لیا یہ شاباش کا جو ہے یوں سمجھیے کہ سب سے آخری شکل ہے کہ اس موضوع پر میں نے ایک تحریر لکھی تھی جو کتاب کی شکل میں موجود ہے حج اور عید الاضحیٰ اور اس کی حکمت اس میں میں نے یہ چیزیں بیان کی وہ فتح نہ ہو بے ذبح اور پھر ہم نے اس کی جگہ پر فدیا ایک ذبح عظیم جنت کا ایک میڈھا آیا اور اس کی جگہ پر حضرت اسماعیل کی جگہ پر ذبح ہوا اور اسی کی پھر اب یہ یاد ہے کہ جو بنائی جا رہی ہے قربانی جو ہوتی ہے وہ چلکنا آ گئے اسی پر ہم نے پھر باقی رکھا پچھلوں میں بھی یعنی اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پوری ملت ابراہیم مراد ہو جیسے ملت نوح پر ہم نے باقی رکھا کچھ لوگوں کو جن میں سے حضرت ابراہیم بھی تھے اور یہ بھی کہ اس قربانی کا خاص طور پر جو ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے سلام اللہ ابراہیم سلام ابراہیم پر کزال قلمین اسی طرح ہم بدلا دیتے ہیں اپنے محسن بندوں کو ان نہ بادنین یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے و بشرنا شاخ نبی علیہ اور ہم نے بشارت بھی انہیں صحاف کی کہ امبیاہ کے زمرے میں سے ایک نبی ہوں گے و بارکن علیہ و علیہ اور ہم نے اپنی برکت ناد الفرمائی ان پر بھی اور اسحاق پر بھی الحم و سلاۃ وسلام و منظوریت ماں محسن الالم الفی مبین اور ان کی آلات میں سے نسل میں سے بہت نیکوکار بھی نکلے بہت محسن بھی نکلے لیکن یہ کہ ظالم الفی مبین صاف صاف اپنے نفس نصف کرنے والے بھی نکلے ہر طرح کے لوگ نکلے بل عقل من علا موسا یہ ہارون گے کے انداز کی صورت ہے جو میں یہ اصطلاحات سے آپ کو واقف کرا چکا ہوں بل عقل من اعلی موسا اور اسی طرح ہم نے موسا اور ہارون پر بھی احسان فرمایا جینا ہم نے دونوں کو اور ان کی قوم کو کرب عظیم اس بڑی کرب سے اور بڑے غم اور دوست سے نجات دلائی نجات دی وہ نثر نہ ہوں فقان غالبین اور ہم نے ان کی مدد کی پھر وہی وہ غالب ہوئے یعنی ان کے سامنے ان کا دشمن جو ہے ورق ہوا وہ عطینہ حبل کتاب المستم اور ہم نے ان دونوں کو وہ کتاب دی یعنی تورات کے کی جو بہت ہی واضح ہے ہر چیز کو واضح کرنے والی وہ حدینہ حبل سرات المستقیم اور ہم نے دونوں کو راستہ دکھایا سیدھا راستہ سراط المستقیم کی ہدایت دی وہ ترکنا الہ ما فل اور اسی پر ہم نے باقی رکھا انہی کی ملت پر پچھلوں میں بھی سلام علی موسا و ہارون سلام موسا پر بھی اور ہارون پر بھی انا قدالِ نزل محسن اندام نے باد